جو فرائض ہے تینوں کو سر کا مسا کرنا لہٰذا نسل ہاں تو یہ اس نے بیان کیا ہے کہ اردو کے چار فرد ہیں تین اعضا کو دھونا اور ایک کا وسا کرنا فکسلو وجوہ کمب عیدیہ کمب و ارجولا کنب لڑکا ان کا غسل اور غمس ہو جبکہ ہمارے نزدیک سارا وزو ہی فرض ہے کیونکہ امر کا سیگا سب کے لیے استعمال ہوا اضاط وداطف مد وبالغ وسطن شق وسطن سر و بالغ فل استن شاق آقادہ خلا و کالا وخل الب ہی کہانی ربی ازا بجال اور پھر الدنان من رعص سار کا مسئلہ تو کانوں کا بھی ہے پھر ہاتھوں کی پاؤں کی اُنگلیوں کا کھیلال خلل بین اصابع ادئی کا وری جلئی کا یہ ساری چیزیں فرد ہے کہتا ہے الغسلوغل غسلو حول اسالسلو اول اسپا تو غسل کہتے ہیں پانی بہانا کسی غذ پر اور مس کہتے ہیں الساپا پانی پہنچا دینا اگر پانی بہے تو وہ غسل ہے اور اگر پانی بہے نہ صرف گیلا ہو جائے تو یہ کیا ہے مسلم اور ہاں بالوں کی جڑوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تاج رائٹ دونوں کانوں کی لو تک یہ چہرے کی یاد ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک اور جہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں سر کے وہاں سے لے کے اور تھوڑی کے نیچے تک یہ سارا چہرہ ہے کیونکہ مواجہ مواجہ تاكار و بہاتی ہل جملاتی ان سب کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہتے ہیں نا كسی کی طرف چہرہ متوجہ کرنا ہے جب بندہ متوجہ کرتا ہے یہ سارا کچھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہوا مشتق كم اور لفظ وج جو ہے یہ مواجہ سے ہی مشتق ہے مشتق مشتق ایک منٹ اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ چہرے میں یہ سارا کچھ یہاں سے لے کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک کان کی لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک یہ کیا ہے چہرہ ہے اب اس سارے کو چہرہ شمار کرتا ہے تو ناک اور منہ یہ کیا ہے اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں اس کو بھی دھونا پڑے گا اور اس کو دھونے کے لیے منہ کو دھونے کے لیے کیا ہے کلی مزمزہ اور ناک کو دھونے کے لیے استنشاق اور استن اور پھر روزے دار نہ ہو تو مبالغہ فل استنشاق ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ تاکہ اچھی طرح سے اندر تک صاف ہو جائے صرف باہر باہر سے تو نہیں نا جب بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ناک کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے اے وقوب آبد و جباہ آب را بندہ بولتا ہے تو منہ کا اندر بھی تو مواجہ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے شامل تو اس کے تو اپنے اصول اور اپنی دریل کے مطابق یہ مت مزہ اور استنشاق کو فرض ہونا چاہیے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مت اور افتشاق اور افتنصار کا اور آپ کا اس کے بارے میں حکم یہ اللہ تعالیٰ کے حکم فخصیر وجوہ کم سے ہی ماخوذ ہے فکسر وجوہ سے ماخوذ ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے و ماینتی کو ان الَََ ہوا انََََََََََََََََََََََا اللہ کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہ جو بولتا ہے وہ وہی ہی ہوتا ہے تو یہ مختلف انداز سے ہوتا ہے یا تو وہی آتی ہے پھر آپ وہ بیان کرتے ہیں ایک دوسرا طریقہ سابقہ نازل شدہ وہی سے استعمال کر کے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کے اس اجتماعات کو وہی برقرار رکھتی ہے تو وہ بھی وہی قرار پا جاتا ہے آپ کا اجتماعات وہ محض اجتماعات نہیں رہتا بلکہ وہ بھی وہی بن جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام وہ استمبایتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہونے کی وجہ سے وہ بھی اجتماعی نہیں رہے بلکہ بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ کے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کرنا اور آپ کا خاموشی اختیار کرنا تقریراً حدیث ہوتا ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کہنا کچھ کرنا اور اللہ سبحانہ ہوا تو کا اس پر نقد نہ کرنا تقریراً وحی الہی ہوتا ہے اور اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی وہ فوراً اس کی وضاحت کر دی الدئن العن اخبار بھی ہی جبریل شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے واپس بلاؤ بلایا ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتایا قرض معاف نہیں ہوگا جو غلطی رہ گئی فوراً نکال دی اپنے طرف سے سوچ کے کہ قریشیوں کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ برا نہ منا اس کو واپس کر دی پتا چلا کہ یہ وحی کے مطابق نہیں تھا لیما تولق تب تگی مروات ازوا جما ادم تعلوم یعنی وحی نے خود وضاحت کر دی تو وہ وحی نہیں جس کی وحی نے وضاحت نہیں کی وہ کیا ہے ہی ہے جس کو رد نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزمدہ مد استنشاق ان اگرچہ قرآن میں بن مذکور نہیں ہے لیکن قرآن کے لفظ فن سیلو سے ماخوذ اور مستمت ہے چلو مرف اور میں شامل ہے عندنا ہمارے ہاں خلاف ال للسود امام کی خلاف وہ یا کہتا ہے ان القائتا بشد حد خلاف ال المغيا محدود کے اندر داخل نہیں ہسی تللی بی اس طرح کہہ رہا بعض سو ہاں چلو اگے پڑھو پھر سمجھاتے بعد میں والا اور ہمارے لیے ان ہادی القائتا کہ بشد یہ حد اگر یہ ہوتا ہاں کو تو یہ حکم وظیفہ کا معنی کر لیں حکم, یہ حکم تمام کو شامل ہاں سب کو شامل ہوتا روکنے پر سوم کا جو لفظ ہے نا سوم کا لفظ وہ اس وقت جب تک کہ اس وقت سوم رکھو روزہ رکھو تو وہ انصاف پر بولا جاتا ہے ابھرنے والی ہڈی ہے اسی سے نکلا ہے اچھا یہ کہتا ہے مرفا اور قعبان اللہ نے کہا نا ائی دیا کم علل مرافیقی وہ ارجلا کم حد مقرر کی ہے ہاتھوں کی کوہنی تک اور پاؤں کی حد مقرر کی ہے ٹخنے تک کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ٹکنا اور کوہنی یہ ہے غسل میں شامل یہ حد دھونے کے حکم میں شامل ہے یہ غایت جو ہے مغیہ میں امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں شامل وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کا عتم سیام علیہ تو کیا رات کو روزہ رکھتے ہو رات کے شروع ہوتے ہی روزہ ختم تو لہذا عید المرافے کہا تو کونی کے شروع ہوتے ہی دھونے کا فریدہ عید القابین کہا تو ٹہنے کے شروع ہوتے ہی دھونے کا فریدہ ختم یہ اس حکم میں شامل نہیں یہ ظفر کہتے ہاں اب و کا شاگرد ہے کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے اصل میں ہدایہ بھی اس نے کیا کیا ہے کہ صاحبین محمد یوسف اور اسی طرح اب ان کے اقوال اور آراء اس نے ذکر کی ہیں ابو حنیفہ سے اختلاف ذکر کیا اور ابو حنیفہ کے قول کو اس نے ہدایہ میں ترجیح دی <متحدث> ولنا اور ہماری دل یہ ہے کہ نہاض الغ قاتما ورہ آہا یہ جو غایت ذکر ہوئی ہے نا یہ اس لیے ذکر ہوئی ہے کیونکہ ما ماورا کو ساکت کرنا تھا اس فریضے سے اللہ تلوی فت الکل اگر یہ غایت نہ ہوتی تو کول یاد پر یہ حکم لاگو ہوتا یاد بولتے ہیں یہاں سے لے کے انگلی سے کندھے تک کاف رسو سعد مرفق ازود ان کے مجموعے کا نام ہے یاد کاف رسم ساعد اور مرفق کے مجموعے کا نام ہے زیرا اور ساتھ ازد بھی شامل ہو تو یہ پورا یاد بنتا ہے یدن انو وجوہا کمبا اگر ارل مرافق نہ ہوتا تو کہاں تک دھونے پڑتے کر دیتا تو کہا ہے ارل مرافق ارل مرافق کہہ کے اوپر والے حصے کو اس فریجے سے نکال دیا ہے سابت کیا ہے آپ نے ایک بات پڑھی ہوئی ہے کہ جب حد جو حد ہے وہ ہم جنس ہو تو پھر ہاتھ بھی حکم میں شامل ہوتی ہے اور اگر اس کی جنس سے نہ ہو تو پھر حکم میں شامل نہیں ہوتی ہے. اگر اس کا ما قبل ماں بعد کی جنس میں سے ہو تو وہ بھی اس کے حکم میں شامل ہوگا اگر اس کی جنس میں سے نہ ہو تو حکم میں شامل اب یہ کیا ہے مرفق یہ پیچھے ذکر کیا ہوگا ائی دیا کم یہاں سے لے کے یہاں تک ایک جنس ہے یاد جو مرفق ہے یہ یاد کی جنس میں سے ہے لہذا یہ بھی یاد کا جو حکم ہوا ہے اس میں ایسے ہی ارجلا کم رجل یہاں سے لے کے یہاں تک قدم کاگ ساک رقبہ اور فاخر ان کے بجموے کا نام کیا ہے رجل اور حکم کیا دیا ہے وہ ارجلا اور اگر ارل کا بہن نہ کہتے تو پھر یہاں تک ٹانگ دھونی پڑتی ہے تو القابین کہا ہے تو کابین کہہ کر حد مقرر کر دی ہے کہ اسے اوپر جانا ضروری نہیں اگر یہ حد نہ ہوتی مرافق اور کابین کی لسط البیفت القلّہ تو جو حکم تھا غسل کا وہ پوری ٹانگ اور پورے بازو کو شامل ہوتا سمجھ گئی بات کی بفی بابی سومی اب دوسری بات کا ظفر کی دلیل کا جواب دینے لگا ہے وہی بات میں رکھنی ہے جو آپ کو دوسری کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ماں قبل ماں بعد کی جنس میں سے ہو نہ ہو وہی بات اچھا کہتا ہیں وفی بابی سومی الحا اور سوم کے باب میں لفظ لیل ذکر کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ لہل تک روزے کو کھینچو کیونکہ سوام کا لفظ وہ امساق پر بولا جاتا ہے کھانے پینے سے رک جانا تو رات تک روزہ رکھنا اب دن اور رات فرق ہے نا پیچھا ذکر ہوا ہے سیام اللہ کے بعد لفظ کیا ہے لیل سیام اور لیل کی جنس ایک ہے بالکل نہیں سیام اور شہ ہے اور لیل چیزیں دیگری ہے دونوں کی جنس ایک نہیں لہذا علاقے ماں بعد والا لیل ماں قبل سوم کے حکم میں داخل نہیں ہے امساف کا حکم لیل میں نہیں آئے گا بل کابل ازم الناتی اور کاب کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کو اسی سے ہے لفظ کائب کائب قائب بھی اسی سے ہے کائب یہ ایک عمر ہے کائب ایک عمر ہے مرحلہ عمر عورتوں کی جس میں ان کی چھاتیاں تھوڑی سی ابھر آتی ہیں ایک بالکل ابتداء میں سینہ بالکل پلین اس کے بعد تھوڑی سی پہر نکلتی ہے اس کے اوپر قائب کا لفظ نہیں بولتی تھوڑی سی زائد ہوں تو پھر کہتے ہیں کائب اس کی جمع کوائب و کوائبا اس سے مزید زیادہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں ناہد ناہد چلو کالا چوتائی حصہ ہے اس اپنی پیشانی پر اس حدیث کو کتاب کے بیان کے طور پر اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہوا حجت اللہ شافی اور یہ شافی کے خلاف دلیل ہے ہماری امام شافی کہتے ہیں پھر تقدیری ثلاثی شعرات وہ کہتے ہیں تین بالوں پر مسا کر لو تو مسا ہو جائے گا مالک کے خلاف بھی دلیل ہے وہ کیا کہتے ہیں تمام. اس کے پورے سر کی وہ شرط لگاتے ہیں وفي بعد بي اور بعد روایات نے ہاتھ ہے مسا کرنے کا آلہ اس کی انگلیاں کتنی ہیں اور تین انگلیاں اکثر انگلیاں اکثر حکم القول تین انگلیاں جو ہیں اکثر و اعلی تلمس ہیں لہذا تین انگلی جتنا بس یہی ناسیہ ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے اب دیکھو یہ کہتا ہے اللہ نے کہوبیر اوسی کو لفظ راس پورے سر پہ بولا جاتا ہے تو سر پورے کا مسا کرنا چاہیے بدماش کی آپ نے دلیل پڑھی تھی اصول شاشی میں خاص خاص کا حکم کیا ہے وجوب لا محالتا تھا فائدہ کابلہ دیب القیاست فعل ام کن جم البینہ ہما یورم البہما و الاََ یُ البل خبر واحد اور قیاس کو کتاب کے مقابلے میں مہارے جانے پر یہ چھوڑ دیتا ہے یہ آناق کا موقف ہے وہ بھی قانون اگرچہ یہ بھی غلط ہے لیکن اپنے قانون کے مطابق یہ ادھر غلطی کر رہا ہے قرآن کے مقابلے میں خبر واحد سے قرآن کے ایک مطلق کو مقید کر رہا ہے اور اس کو اجمال اور بیان بنا دیا اس نے اور حدیث کیا لے کے آیا ہے مساح الاناسی ہی وقوف ہی حالانکہ حدیث پہ یہ بھی وضاحات ہے کہ ناسیہ اور امامہ پر مسا کیا ناسیہ پر بھی اور باقی امامہ پر ناسیہ ننگی تھی نا سار کے یہ بال اس طرح پیچھے کو پگڑی ہوگی تو یہ اس طرح مسا کیا تو کچھ ناسیہ پر ہو گیا اس کو صحیح دے اس کو بھی رہنے دیں فی الحال اسی کی حدیث کے اوپر رہے نا کہ اسی میں بھی مزید وضاحت موجود ہے شافی کہتے ہیں تین بال اے اس طرح کر لو مساو وہ بھی غلط ہے تین اگنیاں والی بات بھی قرآن میں کیا ہے مسحو بھی روسی گم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے پورے سر کا مسا کرنا اکبال بہیماں اور پھر ادبارہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اچھا ہمارے بھابھی موقف ہے پورے سر کا مسا کرنا اور وضو میں کیا کرتے ہیں اور یہ بھی تو سار ہے سائڈ والا پورے سر کا مسا ہوگا تو وضو ہوگا وغیرہ نہیں ہوگا तर जाए टेम हो गया।